ام المن امد اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے دین میں کسی ایسی بات کو جاری کرے جو اس دین میں نہیں ہے تو وہ بات وہ عمل مردود ہے مسلم کی روایت کے الفاظ میں جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس کا ہمارے دین میں حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے صحیح بخاری حدیث ہزار چھ سو ستانوے صحیح مسلم حدیث نمبر 178. ایسا عمل جو دین کے منافی اور مخالف ہو یا وہ ایسا عمل ہو جس کی تائید دین کے عمومی قواعد و دلائل سے نہ ہوتی ہو وہ فیل اور وہ کام اور وہ عمل اپنے بطلان اور آدمی اعتبار کے سبب اسی فائل اسی کرنے والے پر لوٹا دیا جائے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کسی ایسی بات کو جاری کرے جس کا اس میں حکم نہیں ہے یا اس کا وجود نہیں ہے تو مردود ہے دین اسلام اللہ تعالی کا پسندیدہ دین ہے ہے چنانچہ کریم میں عال عمران آیت انیس بے شک اللہ تعالی کے ہاں پسندیدہ دین صرف دین اسلام ہے جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین مذہب یا طریقہ اختیار کرے وہ اللہ کے یہاں ہرگز صنعت قبولیت نہیں پائے گا یعنی اللہ کے یہاں اس راستے کے علاوہ کسی بھی راستے پر جانے سے دینت الفردوس میں جگہ نہیں ملے گی اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے اس وقت موجودہ دین کے علاوہ سب کلچر ہیں اب اس کا دین سے تعلق نہیں شرک سے تعلق ہے کی سے تعلق ہے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ومن غير فلن يقبل منه وهو في من جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین یا مذہب اختیار کرے تو اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا علیہمران آیت پچاسی انسان اپنی کمزوری اور عالمی کے باعث نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے اسی لیے انسانوں کے لیے دین مذہب اور ذات حیات بھی خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا زندگی کیسے گزاریں گے کھان پان کیسے کریں گے کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے احباد کا کیا طریقہ ہوگا جس میں کسی کو ترمیم یا تنسیخ و تبدیلی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے چران چپوان مجید میں ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا سوره مائده ايت 3 اج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے چونکہ دین ہر لحاظ سے کامل و مکمل ہے اس میں کسی بھی لحاظ سے کوئی کمی نہیں اب اگر کوئی شخص اپنی طرف سے دین میں کسی بات کا اضافہ کرے تو گویا ایسا شخص دین کو ناقص سمجھتا ہے اور اللہ کے مقام پر یا منصب رسالت پر خود فائد ہونا چاہتا ہے جس چیز کی دین میں بنیاد ہی موجود نہ ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس کی اجازت نہ دی ہو اسے از خود نیکی سمجھتے ہوئے دین کا حصہ سمجھنا یا باعث سواب سمجھنا گمراہی تو ہے کیونکہ ایمان تو نام ہے اللہ کی باتوں کو رسول کے طریقے پر صحابہ کے منحج پر سمجھنے کا جب آپ نے اپنی اعباد کا طریقہ خود ہی طے کر لیا اور خود سے آپ نے طے کر لیا کہ یہ کرنے سے یہ ثواب ہوگا یا یہ عمل اس طرح کیا جائے تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو طریقۂ محمدی سے اتباع رسول سے الگ کر لیا آپ اپنے نفس کے بندے ہو گئے جبکہ کہ وہی ہے جو اللہ کی ہو اور طریقے رسول پر ہو اصلاح شریعت میں ایسا عمل بدعت کہلاتا ہے جو رب کے نازل کردہ قرآن اور سنت کے خلاف صلی اللہ علیہ, علیہ حدیث وَكُلُّ, بدع وكل آٹھ سو صحیح مسلم حدیث نمبر پندرہ سو اناسی ابن ماجا حدیث نمبر پینتالیس بے شک دین میں نئے کام سب سے برے ہیں اور ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے اسی لیے ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف اور روشن شاہ پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی مانند روشن اور واضح ہے سہ ابن ماجہ حدیث نمبر پانچ یعنی اس میں تاریخی سیاہی اور اندھیرا نہیں ہے اس سے انحراف کرنے والا تباہ ہوگا حضرت مولانا حاکم علی صاحب ایک عالم گزرے ہیں فرمایا کرتے تھے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں وجود مسعود دن کے مانند اور آپ کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا رات کے نظر ہے لیکن دین اس قدر واضح اور صاف ہے کہ آپ کے بعد بھی امت کے لیے دین کے مسئلے میں کوئی بھام نہیں اسلام ہر اعتبار سے ایک مکمل و کامل دین اور جامع نظریۂ حیات ہے مکمل دستور حیات ہے اور اس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے کے متعلق احکام اور ہدایات موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ دین کے نام پر اپنی طرف سے کسی کو اس میں اضافہ یا تبدیلی کی اجازت نہیں دی گئی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا میرے بعد بہت سے اختلافات رونما ہوں گے تم میری اور خلف راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور دین میں ایجاد کردہ نئی نئی باتوں سے احتراج کرنا کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے جامع ترمزی حدیث ترمزی حدیثر بدعت نہ صرف ایک خلاف شریعت عمل ہے بلکہ اختلاف و انتشار کا سبب بھی ہے اسی سے امت میں گروہ بندی اور فرقے پیدا ہوتے ہیں بدعت سنت کی ضد ہے حسان بن عطیہ تابعی اور ابو حران رضی اللہ عنہ سے منقول ہے جس قوم نے کوئی بدعت ایجاد کی تو ان سے اسی قدر سنت اٹھا لی جاتی ہے بعض بدتی حضرات اپنی ایجاد کردہ کو سند جواز دینے کے لیے بدعت کو سیاح میں تقسیم کرتے ہوئے کہتے ہیں سیاح مضمون ہے اور بیت حسنہ مستحسن ہے۔ یہ محض شیطانی دھوکا اور وسوسہ ہے ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کل کلا زلالہ ہر بدت گمراہی اور کل ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے آپ اپنی زندگیوں میں غور کر کے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جب قبرستان سے گزرو تو یہ دعائیں پڑھو آج ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹولے کہ کیا ہم وہ دعائیں پڑھتے ہیں یا اس کی جگہ پہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا جواب دینے کے لیے کہا اس کے بعد دعا اور درود پڑھنے کے لیے کہا آج دیکھئے کہ ہم یہ سب چھوڑ کر یا کرنے کو کہا اس کو چھوڑ کر لوگ نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں اور اسے سنت سمجھ کر یا بیت حسنا سمجھ کر کر رہے ہیں اللہ ہماری اصلاح فرما دے اور ہمیں مکمل قرآن و سنت کا پابند بنا دے اسی پر ائمہ مشتحدین محدثین صحابہ فوقہ تمام لوگ امن پیران ہیں اللہ محد نافی من دے